صورت مریم مکی صورت ہے مقطعات سے شروع ہوتی ہے ابھی آپ نے اس کی تلاوت بھی سنی تھی آپ دیکھیں یہ مقطعات آپ نے سنے تھے تو کیا آپ کے دل پر اثر ہوا تھا ان کو اگر صحیح طرح سے صحیح مخارش کے ساتھ صحیح حرکات کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو دل کے اوپر واقعی یہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو دوبارہ سے ذرا سا ہم شروع کی رکوع کی تلاوت سنتے ہیں اور خاص طور پہ جھحروفِ مقطعات پڑھے جائیں گے ان کو آپ غور سے سنیے گا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا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 شيرك بي غلام اسمه يقيا لم نجعل له من قضل سميا قال ربي ان لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا لقد بلغت من الكبر عتيا وَلَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبِلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَا فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ وحوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا بسم اللہ عین یاد ذکر رب کاب دکریا ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے ذکر علیہ السلام پر کی تھی ارنا دا ربہ ندا جب اس نے اپنے رب کو چپ کے چپ کے پکارا اس پکارنے کا ذکر ہم سوریہ عالمران میں بھی پڑھ چکے ہیں اللہ سے دعا کا ذکر آ رہا ہے اور سوریہ عالمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے نماز کی حالت میں زکر علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ ایک رسمی طور پہ ریچول کے طور پہ خالی پڑھ لی جائے بلکہ یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے اللہ سے انسان بہت قریب ہوتا ہے خاص طور پہ سجدی کی حالت میں بہت قریب ہوتا ہے تو دو رکت نماز پڑھ کے اس کے بعد انسان ضرور دعا مانگے یہ انبیاء کی سنت رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ بات آج کل سمجھ لی ہے کہ انفرادی طور پہ اکیلے اکیلے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ نہیں سنے گا شاید ہو سکتا ہے ہمارے دل میں چور ہو جو ہمارے اندر خلوص کی کمی ہے اس کو ہم تعداد کی زیادتی سے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں کوالٹی کی کمی کوانٹٹی سے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی پریشر گروپ بنا کر زور نہیں ڈالا جا سکتا کہ اللہ آپ دیکھیں نا اب یہ پچاس لوگ آئے ہیں تو اب تو آپ کو دعا سننی ہی پڑے گی نہیں اللہ تعالیٰ تعداد سے امپریس نہیں ہوتا ہم یہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر گیم نہیں ہے ریلیجن اس میں تو خلوص کی بات ہے تو جتنی اچھی کوالٹی ہوگی دعا کی اتنی ہی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا دل میں انامبت ہے عاجزی ہے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیکی کی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ سنے گا اور اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا بہت انابت ان کے ساتھ اللہ کا خیال اور اس کی معرفت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور آہستہ آہستہ انفرادی دعا آہستہ مانگنی چاہیے اجتماعی دعاؤں کے اندر اجازت ہے کہ بلند آواز میں مانگی جا سکیں قالا انہوں نے کہا رب اِنی واہ نال ازمنی وشتا الر سی ولم اکمب بے دعا شقیہ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑا کٹھا ہے دعا میں کیسے شروع کر رہے ہیں اپنی کمزوری کا اپنے عزت کا اقرار کہ اللہ یہ تو میرا حال ہے اور تیرا کمال کیا ہے ولم اکمب بے دعا اک شقیہ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا ساری عمر تو نے مجھے کبھی نامراد نہیں کیا شقی نہیں کیا بد نہیں کیا تو اب کیسے بدبخت ہوں گا اصل خوش قسمتی کیا ہے کہ انسان کو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے یہ اصل خوش قسمتی ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ ہیں شقی اور یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں توفیق تو ملی ہے دعا مانگنے کی تو یہ بہت خوش قسمت وہ ان خف مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اب یہاں پر میراث سے مراد انہیریٹنس نہیں ہے بلکہ ہیریٹیج کی بات کی جا رہی ہے وراثت نہیں بلکہ ورثہ اور انبیاء کی ہیریٹیج دولت نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے تو یہ علم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تو نے مجھے علم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگے پاس آن کروں جس کے پاس جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے وہ اسی کو پرزرو کرنا چاہتا ہے اسی کی حفاظت چاہتا ہے جو دنیا میں دولت کو قیمتی ترین متع سمجھتا ہے وہ اسی کے بارے میں فکر مند اور پریشان ہوتا ہے اور جو علم اور ایمان کو اور دین کو اور تقوا کو سب سے قیمتی متع سمجھتا ہے وہ اسی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو دعائیں کیا ہیں دراصل دعائیں ہماری ترجیحات کا عکس ہیں ہماری پرائیورٹیز کا ریفلیکشن ہے کہ ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں زندگی میں ایک اور بھی چیز مانگی وج الرب بھی اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا کتنی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شکل تو بہت پیاری ہو اور بہت ٹول بھی ہو اور بڑا حسین بھی ہو اور بڑے کرسمیٹک پرسنالٹی بھی ہو اور جاب بھی اتنا آلہ ہو لیکن محسن نہ ہو لوگ راضی ہوں لیکن اللہ راضی نہ ہو تو اللہ اس کو کیسا بنا رغی یہ ضرور دعا مانگی ہم بعض دفعہ اولاد کے لیے دعاؤں کا پوچھتے رہتے ہیں کہ ضرور دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے رب بھی رغی اللہ تو اس سے راضی ہر تیری پسند کی چیز اللہ میری اولاد میں ہو اور اللہ تو میری اولاد سے بھی راضی ہو جا اور بتائیے کیا چاہیے ہم کو یہ اگر مل گیا تو یہاں دعا مانگی صحیح وقت پر صحیح جذبے کے ساتھ وہاں قبول ہو گئی یا ذکر جواب دیا گیا اے ان نانبشر و کب غلام نسم ہو ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یاہیا ہوگا ہم نے اس نام کا پہلے کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا ارض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا حقیقت ہے کہ ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا ایک معضہ ہے کنسپشن کے بعد بچے کی پیدائش تک کسی بھی چیز کا بگڑ جانا اور بچے کا ایب نارمل ہو جانا یہ حیرت کی بات نہیں ہے بچے کا نارمل پیدا ہونا یہ ایک موضوع ہے لیکن چونکہ اس قدر ریگولیرٹی کے ساتھ اور معمول کے طور پر ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں اس کے موضا ہونے کا احساس نہیں رہا تو فرمایا کہ تم اس کو موضاء سمجھ رہے ہو زکریا تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا تو کیا تھا قلا رب بھی جائے لی آیا ذکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے یعنی ان کو کنفیوژن ہو گیا سوچا پتہ نہیں میری وشفل تھنکنگ ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی تو مزید تسلی کے لیے آیت مانگی کا اللہ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تصبیح کرو یعنی جب نعمت ملنے کی امید ہو تو انسان کثرت کے ساتھ تصبیح کرے کوئی خوشی کا موقع آپ کی زندگی میں آنے والا ہو بچہ پیدا ہونے والا ہو بچوں کی شادی ہونے والی ہو کوئی ہسبینڈ کی ترقی سامنے ہو کوئی گھر میں شفٹ ہونے والے ہوں کوئی بھی ہم تو عام طور پہ اس کے بعد عبادت کا اہتمام کرتے ہیں نہیں پہلے سے پہلے سے کثرت سے اللہ کی ہم اللہ کی ثنا زبان سے بھی ہاتھ سے بھی پاؤں سے بھی اور عمل سے بھی اب کیا ہوا یاہی یا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی یا یہ خود الكتاب اب اے یاہیا کتاب الہی کو مضبوط تھا لے۔ ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا حکم یعنی حکمت دانائی وزڈم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنی ترجیحات کو صحیح طرح سے زندگی میں نافذ کرنے کی صلاحیت کہ سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے کم چیز کیا ہے ٹائم منی الاوکیشن کرنے کی صلاحیت کہ وقت صلاحیت دولت کو کہاں لگانا ہے کہاں کھپانا ہے دنیا کتنی ہے اس کے لیے کتنی محنت کروں آخرت کتنی ہے آخرت کے لیے کتنی محنت کروں یہ دراصل حکمت کی باتیں ہیں وہ حنانہ مل دن و تقیا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جب بار نہ تھا نہ نافرمان فرمان و سلام ال علیہ یوما و یوم یمو و یوم یومرات حیا <وَحَيَّا> سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے سلام سے مراد ہے سلامتی بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سلام اپنی جگہ سلامتی اپنی جگہ یہ تین وقت انسان کے لیے بہت زیادہ وحشت کے اور ٹراما کے ہوتے ہیں پیدائش کا وقت تو مجھ کو اور آپ کو نہیں یاد وہ گزر گیا لیکن ہمیں اب سائنس بتاتی ہے کہ وہ بچے کے لیے جو برت ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے اس کی نفسیات پر اس کا اثر رہ جاتا ہے اور دوسرا جو اب دو سٹیجز ہماری زندگی میں آنے باقی ہیں ایک تو اس دنیا کے اندر موت کا وقت تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ اس مرحلے سے اللہ ہمیں گزار دے اور پھر اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ری برت ہوگی ایک طرح سے تو وہ وقت بھی جو ہے وہ بڑا ہی خوفناک اور خطرناک ہوگا جو وہاں سلامت رہ گیا اس کی سلامتی ہے وقف فل کتابی مریم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو مریم علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات خود عیسائیوں کی کتابوں سے بائبل وغیرہ سے ملتی ہیں وہ یہ کہ جب یہ ہیکل میں تھیں اور جب یہ واقعہ جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں جو پیش آیا ان کی عمر تقریباً کوئی بارہ یا تیرہ سال کی تھی یعنی کہ تین ایج میں داخل ہو رہی تھیں اس میں پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح کا ان کو ماحول میسر تھا اس سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس سے ان کی شخصیت کیسی ڈیویلپ ہوئی ہے ایک ینگ لڑکی کیسی ہونی چاہیے ٹین ایج لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے حضرت مریم علیہ السلام کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے موجود ہے اس نمونے کو ذرا آپ پڑھیے گا اور آج کل جو ٹین ایج لڑکیوں کا اور ان کے معمولات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیے گا اور یہ فرق کیوں ہوا مریم علیہ السلام کی شخصیت میں اس لیے کہ انہوں نے اپنی سماعت کو بصارت کو اور فواد کو ان تین چیزوں کو بہترین استعمال کیا تو لہٰذا بہترین ان کی شخصیت ڈیولپ ہوئی تبادت من آہ لہٰ شرقیہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی یعنی لوگوں سے ذرا سا ہٹ کے تاکہ عبادت میں کنسنٹریشن ہو توجہ کے ساتھ عبادت کر سکیں تو عبادت میں مصروف تھیں ہیل میں رہا کرتی تھیں بچپن سے پرورش بھی ان کی ہیل ہی میں ہوئی تھی بہترین ماحول ملا تھا تو بہترین شخصیت ان کی نکھر کر سامنے آ تھی اور انتہائی یہ توجہ کے ساتھ انعبت کے ساتھ رات دن اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنی تھی اب آپ امیجن کیجئے ایک لڑکی ہے تنہا ہے بالکل اتنی نیک اتنی عبادت گزار اتنی معصوم اتنی انسنٹ اور پروٹیکٹڈ ایک دم سے کیا ہوا روحانہ تمسلا اللہ بشرن سویا اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا ان کا رویہ دیکھیں قالت بولی انرحمانی من کا ان کنتا تقیا اگر تو کوئی خدا ترست آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں جبری علیہ السلام ایک مکمل مرد کی شکل میں ان کے سامنے آئے ینگ لڑکی ہیں حیادار لڑکی ہیں کتنا نازک وقت ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جو ان کی روح اتنی مضبوط ہوئی ہے اپنے رب کے ذکر سے اس کا اثر شخصیت میں کس طرح چھلک رہا ہے اب دیکھیے ہم کپڑوں میں لائننگ لگاتے ہیں نا باریک کپڑا ہوتا ہے تو نیچے لائننگ ہوتی بالکل اسی طرح ہمارا جسم ہے نا کورنگ اوپر کی اور روح کا استر ہے لائننگ ہے جو اندر لگی ہوئی ہے جو ہماری روح کا حال ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت میں جھلکتا ہے ہمارے معاملات میں جھلکتا ہے تو ان کی روح کتنی خوبصورت تھی کتنی بڑی محسنہ تھی یہ اور جب اللہ سے انسان تعلق اپنا پختہ رکھتا ہے تو اس قدر اس کے اندر وقار اور قرار اور ڈگنیٹی اور کانفیڈنس آ جاتا ہے اتنی ینگ ایج میں آپ دیکھیے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہیں پورے ڈگنیٹی کے ساتھ پوری ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا اور یہ سب دراصل حیا کی برکت ہے حیا اور تقوی لڑکیوں کے اندر ایسا ہی گریس ایسا ہی اعتماد پیدا کر دیتا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیے حیا کا کیا تصور ہے عام طور پہ ہم نے حیا کو سیکھا کہاں سے ہے کیا مریم علیہ السلام کے قصے سے نہیں ہم نے تو حیا کو سیکھا ہے وہ پکچروں کو دیکھ کر وہ ہم نے کیا دیکھا اب امیجن کریں سچویشن کو ایک مووی کے طور پہ ایک لڑکی ہے ینگ تنہا اتنے میں ایک لڑکا آ گیا اب کیا ہوگا گھبرائی گی دیکھ کر منہ لال ہو جائے گا ہکلانے لگے گی پھر منہ میں دوپٹہ دبا کے مروڑیاں دے کر کبھی یہاں دوڑ کے اس درخت سے لپٹ گئے کبھی جا کے اس درخت کے اوپر چڑھ گئیں یہ ہماقت ہم دیکھتے ہیں یہ حیا ہے اور پھر اس کو اوپر کبھی دیکھا لڑکے کو پھر کبھی نیچے شرما کے دیکھا تو یہ ادائیں ہیں یہ حیا نہیں ہے حیا کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک نا محرم مرد نا محرم عورت انتہائی وقار کے ساتھ اور بہت ڈگنیٹی کے ساتھ اور بہت فارملی معاملہ کریں دوسرے کے ساتھ حیا یہ نہیں ہوتی کہ مرد کو مزید ٹیمپٹ کیا جائے تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں حیا کہاں سے سیکھنی ہے تو جو امیج ہمارے سامنے نوولز کے ذریعے سے یا پکچروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے تو اس میں تو حیا کو بالکل حماقت بنا کر دکھایا گیا ایک میچورٹی بنا کر دکھایا گیا اس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کوئی لڑکی ہم دیکھیں کہ بلی کو دیکھ کر چیخیں مار کے سوفے پہ چڑھ گئیں اور کاکروچ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی ہم کہتے ہیں ہائی ہاؤ فیمنن کتنی اللڑ ہے نا کتنی معصوم دیکھو کاکروچ کو دیکھ کے جان نکل گئی اس کی تو یہ کوئی حیا کا تصور نہیں ہے یا لڑکوں سے بات نہ کر سکیں تو کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنی معصوم ہے نا لڑکوں سے تو بات ہی کرنی نہیں آتی اس کو دو جملے سیدھے نہیں نکلتے منہ سے یہ کوئی حیا نہیں ہے ہرگز نہیں اسلام کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے بلکہ چیز یہ ہے کہ انسان پورے اعتماد کے ساتھ معاملہ کرے اب یہاں پر ہمارے ہاں پھر کیا ہے کہ جو لڑکی پر اعتماد ہوتی ہے باوقار ہوتی ہے بالکل اعتماد کے ساتھ اپنی جگہ پر اور لڑکوں سے بات چیت کر سکتی ہے کہتے ہیں حئے دیکھو کتنی پکی ہے اس عمر میں حال دیکھو اس کا تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ لڑکیوں کو ہمیں جب با بنانا ہے تو یہ کانفیڈنس ہی کا دوسرا نام ہے ہم کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ شاید حیا جو ہے وہ ان کو کمزور کر دے گی اور ان کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے گا نہیں یہ تصور ہمارا ڈفرینٹ ہے اور مسلمان لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں کہ جو ہی کوئی ایسی صورت حال جو کہ ناگوار ہو ان کے لیے ان کے سامنے آئے فوراً ان کے زبان پر اللہ کا نام آ جاتا ہے اس لیے کہ دل اور دماغ میں اللہ بسا ہوا تھا اللہ کو یاد کرتی رہتی تھیں اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھا تھا جیسے ہی یہ صورتحال سامنے آئی فوراً رحمان کا نام ان کی زبان پر آ گیا اب اگر کوئی لڑکی ہوتی جو کہ ہر وقت موویز دیکھتی اور ناولس پڑھتی اور اجنبی لڑکوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی اور اپنے دوستوں سے وہ لڑکوں ہی کے ڈسکشنز میں پڑی رہتی تو وہ کبھی بھی ایسے گریسفل ایسے ڈگنیفائیڈ بہیویر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی تو کیا ہوا آگے قالا ان انا رسول و رب کی لہابا لکی اس نے کہا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں اور آج کل آپ دیکھیں کہ پھر اس چیز کو کس قدر خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں اس کو کہتے ہیں سویٹ سکسٹین ایج ہے تو یہ فلش آف رومانس اس کو مریم علیہ السلام بدکاری کہہ رہی ہیں کس طرح کوئی بھی تعلق یہ تو بہت دور کی بات ہے کسی قسم کا بھی تعلق یا لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش یہ سب چیزیں بدکاری کے اندر آتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے یہاں تو بچہ ہو نہیں سکتا مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ولم اکوب بغی میں کوئی بتکار عورت نہیں ہوں قالقع کی فرشتے نے کہا ایسا تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے وہ حملت ہو مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا فن تبادت بیہی مکان قصیہ اور وہ اس حمل کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی کہا جاتا ہے کہ وہ ہیل سے نکل کر بیت الرحم چلی گئی تھی بیت اللہم وہ جگہ جہاں گوشت وغیرہ بکا کرتا تھا یہی لفظ ہے جو کہ بیتلم کہا جاتا ہے نا کہ بیتلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ایک ینگ لڑکی اتنی پروٹیکٹڈ ہائیکل میں رہنے والی غیر شادی شدہ اور اس کو حمل ہو جائے وہ پریگننٹ ہو جائے کتنی سخت آپ دیکھیے مریم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی لیکن کیا ان کے اندر طاقت تھی کہ اس آزمائش پر بھی یہ پوری اتری گزر گئیں تو لہذا یہ وہاں سے نکل کر لوگوں کی نظروں کے سامنے سے نکل کر اور بیت اللہ چلی گئیں تھیں فجاخلا مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زجگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا اب یہاں پر آپ دیکھیے تو وہ جسمانی تکلیف اور اوپر سے تنہائی اور پھر آگے اندیشے کہ بچہ اٹھا کے جب قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم کیا کہے گی میں کیسے ان کو فیس کروں گی کیا جواب دوں گی تو جسمانی تکلیف بھی ہے اور ذہنی پریشانی بھی ہے غم بھی ہے ان کو ساری ہی چیزیں لاحق ہیں فناداہ من تاہتہ اللہ تعا ذنی قجا الربو کی تاہت کی فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ کوئی غم ہو پریشانی ہو عام طور پہ پر غم پریشانی ہمیں ہوتی ہے تو ہم تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں کھانا پینا انسان ضرور رکھے اور اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک تو پانی اور دوسری کھجور کھجور بھی بہت نریشنگ ہوتی ہے صحت کے لیے بھی اچھی ہے ایک اور اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے احمد دیدت کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت زبردست مناظرہ کیا کرتے تھے عیسائیوں سے تو ایک دفعہ ان کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ٹی وی پر آئے اور وہاں وہ عیسائیوں سے مناظرہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا مناتے ہیں انہوں نے کہا ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں انہوں نے کہا کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو کھجوریں پک رہی تھیں کھجوریں سردیوں میں تو نہیں پکتیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اپنے نبی کے سالگرہ کے نام پر جو اوکیجن سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹوئنٹی ففتھ इनका یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور حقیقت ہے کہ کرسچینٹی کے پہلے تین سو سال تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ تو ابھی کوئی اب سے کوئی تین سو یا چار سو سال پہلے یہ کرسمس جو ہے وجود میں آیا ہے اگر آپ انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں کہیں گے ہمیں نہیں پتا یہ شروع کہاں سے ہو گیا اور قرآن کی گواہی اس پر موجود ہے رتبن جنی مریم علیہ السلام نے تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھائیں تھیں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یقیناً وہ گرمی کا موسم ہوگا فقلی وشربی وقر این بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تو نے بڑا گناہ کر ڈالا اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماہی کوئی بدکار عورت تھی مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا فعشارت الہی اس کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے اب بچہ بول اٹھا اعلیٰ کہا انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ پہلا کلمہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا جب کہ ابھی وہ ایک دن کے بچے تھے اس کے مقابلے میں آپ عیسائیت کو دیکھیے عیسائیت کا آج بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں تھے یا تو خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانے تو لوگ اس کو عیسائی نہ مانیں تو یہاں تو جڑ کاٹ دی گئی ہے عیسائیت کی عقیدے کی اور خود ان کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے پہلے کلمات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا انّی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آطانی الکتاب و جراء نبیہ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں وہ عثوانی بسخلاطی و ما معدوم تو حیا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں لیکن آج عیسائیت میں نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں وہ بررم بھی وا اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے مجھ کو اللہ نے یہاں دیکھیے وہاں والدین کا ذکر آیا تھا یہی علیہ السلام کے ضمن میں اور یہاں صرف والدہ کا ذکر ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی تھی تو فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں ولم یجا شقیہ اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا پتہ چلا کہ جو والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا وہ جب بار ہوتا ہے بدقسمت ہوتا ہے محروم ہوتا ہے و سلام و علیہ یوم و لت و یوم امو تو و اب اصوحیہ <حَيَّا> سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں رالِ کا عی صبن و یہ ہیں عیسیٰ ابنِ مریم قول الحق لذیفی ہی یم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہاہی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو یہ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو موجزانہ تھی تو ان کو تو تم نے خدا نہ بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش پر آخر تم نے ان کو خدا کیوں بنا لیا ماکان ولد صبح نہمرن ف انما یقول ف یقون اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی بس اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر پھر مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے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 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان لا نہیں رہے انہیں اس دن سے ڈرا دیجئے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا یوم الحسرت کا ذکر کیا گیا ہے قیامت کا ایک نام یوم حسرت بھی ہے فرمزی میں حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی عرض کیا گیا اس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا سبب کیا ہوگا آپ نے فرمایا اگر وہ مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہ کی اور زیادہ حسنات کما کر کیوں نہ لایا اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے بعض کیوں نہ رہا تو یومِ حسرت ہے وہ پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا صحیح لپیٹ دیے جائیں گے تو موت کو مینے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا تو جہنمیوں کو اس دن شدید حسرت ہوگی کہ اب تو موت بھی نہیں آنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے تو اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی رحمت ہے اٹھتے بیٹھتے انسان فارغ ہو ضرور اللہ کا ذکر کرتا رہے چلتے پھرتے ان نہرت الردا و من علیہ و علیہ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے وطف قرفِل کتاب ابراہیم انََََََََََ کانا صدی قن اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں یا ابتی یہ انداز آپ دیکھیں گی اے میرے والد اب اگر ضرورت پڑ جائے اور بزرگوں کو نصیحت کرنی ہو اس کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے انتہائی اپنائیت انتہائی ادب انتہائی احترام کے ساتھ والدین سے بات کرنی ہے کسی کو اللہ نے اگر ہدایت دے دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ حفظ مراتب نہ رکھے اور وہ رشتوں کا اور عمر کا خیال نہ رکھے یا ابتی اے میرے والد انی قدجا انی من علمی معلوم یاتکا فتبانی آہدا سروتََََ سویہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا یہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہ والد ہیں ان سے ان کو سخت محبت ہے لیکن محبت اور گمراہی ایک شخص میں جمع ہو گئی ہے جس سے محبت ہے وہ گمراہ ہے ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ پاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو ان کو کیسے بتایا جائے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے اور اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے تبلیغ کرنے میں تمیز کا احترام کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا ہے ہاتھ سے یا بتی اے میرے والد لاب شیطان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ ان شیطان کان الرحمان شیطان تو رحمان کا نافرمان فرمان ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ احترام اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کو غلط کام کرتا دیکھ کر خاموش رہا جائے اور ان کی ہدایت کی فکر نہ کی جائے صحیح بات ان تک ضرور ہی پہنچانی چاہیے یا ابتی اے میرے والد انی اخاف و یمسکا عذاب من الرحمانی و تکون شیتوانی ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا وہ جرنی بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا سخت باپ کو غصہ آیا بری طرح تتکار دیا بیٹے کو روایات میں آتا ہے ساری قوم جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی تو یہ باپ بھی ساتھ شامل تھا وہ بھی لکڑیاں جمع کر کر کے لا رہا تھا تو کیا گزری ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لیکن رویے سے کچھ نہ ظاہر کیا قالیہ سلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو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 اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی بہت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اور کاٹنے کی تو ہمیں اجازت نہیں یعنی کہ جذباتی طور پہ اپنے آپ کو ان کاموں سے الگ کر لینا ہے عملی طور پر بھی جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں لیکن ایک دکھ ضرور ہوتا ہے انسان کو یہاں تسلی ہے کہ کچھ دے رہے ہو تو بدلے میں تمہیں کچھ ملے گا بھی اور یہ تو اللہ کی محبت کا سودا ہے یک طرفہ معاملہ ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو ساری محبتیں خود سمیٹ کے رکھو تم اپنی مٹھی بند کر کے رکھو اور تم کو اللہ کی محبت بھی مل جائے اور ہدایت بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے جب انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کو تو مٹھی کھولنی ہوتی ہے نا بند مٹھی کے ساتھ تو کچھ ہاتھ پہ نہیں آ سکتا تو اسی طرح سب چیزیں سمیٹ کے اپنے پاس رکھنے سے پھر یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی نہیں ملتیں نہ اچھے ساتھی ملتے ہیں اور نہ ہی ہدایت ملتی ہے اور نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے وفقل فل کتابی موسا ان کانا مخلصن وقان رسول نبی اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا ہم نے اس کو تور کی دہنی جانب سے پکارا اور راس کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پہ دیا وفق الفل کتابی اسماعیل انَََََََََََََقانہ صادق كلوادى وكانہ رسولا النبيہ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا صادق الوعد کا ذکر کیا وعدے کا پختہ وعدے کا سچا بہت بڑی خوبی ہے کمیٹمنٹ نبھائے انسان دوسروں سے کمیٹمنٹ نبھائے دوسروں سے كمٹمنٹ نبھانا بنسبت آسان ہے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنی ذات سے كمٹمنٹ نبھانا جو انسان خود سے ایک وعدہ کر لے کہ اب میں یہ کام کروں گی اس پر تو کوئی اور گواہ ہے نہیں کوئی آؤٹ سائڈ پریشر ہے نہیں کسی اور سے کمٹمنٹ کیا ہے وعدہ کیا ہے نہیں نبھا رہے تو ہو سکتا ہے دائیں سے وائیں سے کوئی دباؤ ہم پر پڑے اور لوگ ہمارا وعدہ اور ہماری بات کو پورا کروا دیں لیکن اپنے آپ سے جو ہم خود کمٹمنٹس کرتے ہیں بعض دفعہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کے کام کے بھی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ سے کوئی بات کہہ کر اور اس کو پورا کرنا یہ بڑی چیز ہے اس کے لیے ول پاور چاہیے ہوتی ہے قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کہ اللہ جو میں نے وعدہ کیا ہے مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما بڑے بڑے ارادے ہم کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ارادے جو ہیں وہ عمل میں نہیں آ پاتے پورے نہیں ہوتے تو نہیں اپنے آپ سے بھی انسان جو وعدہ کرے اس کو بھی پورا کرے وکانہ یا مرو آصلاطی و زکاتی و کان آئندہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا اب دیکھیں یہ تو رسول تھے اسماعیل علیہ السلام ان کے تو والد بھی نبی تھے ابراہیم علیہ السلام یہ تو نماز پڑھتے ہوں گے تو کیا ان کی اولاد ان کو دیکھا دیکھی نماز نہیں پڑھتی تھی نہیں دیکھا دیکھی اولاد نماز نہیں پڑتی چاہے وہ نبی کی اولاد بھی کیوں نہ ہو بچوں کو سکھانا پڑتا ہے ان کو بتانا پڑتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں بچوں کو نہیں سکھاتے اور ہم کہتے ہیں بھئی دیکھا دیکھی خود ہی کر لیں گے جہاں تک دیکھا دیکھی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ برے کام تو بچے دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں لیکن اچھے کام دیکھا دیکھی نہیں کرتے اچھے کام سکھانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے اور نماز کی عادت ڈالنا بہت طویل عرصہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ سات برس کا جب اچھا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا اس کو حکم دو تاکہ پھر اس کو عادت ہو جائے بائی دا ٹائم وہ بلوغت کو پہنچے پیوبرٹی کو پہنچے تو یہ عادت اس کی نماز کی پختہ ہو چکی ہو وطق الفل کتابی ادریس ان نہ صدیقن رفا نہ مکان علی اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا کہا جاتا ہے کہ آدم اور نو علیہ السلام کے درمیان دو امبیا اور آئے تھے ایک ادریس جن کا یہاں ذکر ہے اور ایک شیس جن کا قرآن میں ذکر نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی بائبل میں کا نام ہنوک آتا ہے الائکل ان من انہن نبی مندریت آدم یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا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 اللہ کی آیات کے آگے اپنی عقل کو جھکا دیا جائے اپنے انٹلیکٹ کو جھکا دیا جائے اللہ سمجھ میں آ گیا تب بھی کریں گے نہیں سمجھ میں آیا تب بھی کریں گے اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں گے اور کسی بات کے متعلق ہم سوچیں کہ بھئی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں یہ کام کیوں کروں تو لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ چونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو میں یہ کام نہیں کرتی تو پھر یہ کیا ہوا یہ اللہ کو پوجنا تو نہ ہوا یہ تو عقل کو پوجنا ہوا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عقل کے پجاری نہیں بنو بلکہ حکم کے پجاری بنو اللہ کی پوجا کرنی ہے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ قرآن مسٹ امپیکٹ دی انٹیلیجنس ذہن پر بھی اس کا امپیکٹ پڑے جا کے ہماری عقل مولڈ ہو جائے قرآن کے سانچے میں اور دوسرے دل پر بھی اثر ہونا چاہیے اور دل تو ہے ہی جذبات کا سمبل اللہ سے روکھا پھیکا غیر جذباتی تعلق نہیں ہونا چاہیے بالکل قانونی قسم کا اور بہت ہی فارمل قسم کا تعلق تو دو انسانوں میں بھی فاصلہ پیدا کر دے دو انسانوں کے اندر بھی کلوزنس نہیں آ سکتی اپنائیت نہیں آ سکتی اگر جذبات کا تعلق نہ ہو غیریت رہے گی دوری رہے گی ڈسٹنس رہے گا روکھا پیکا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈسٹنٹ ایسا فارمل تعلق نہیں ہونا چاہیے اتنی غیریت نہیں ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں نا اللہ کو ناوز بلّہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ کہ وہ ایک ساتھ میں آسمان پر کوئی چیز بیٹھی ہے نہیں یہ نہیں اللہ کے ساتھ اپنائیت اللہ کے ساتھ قرب اللہ کے ساتھ جذباتی تعلق ہونا چاہیے انسان کا کہ اللہ کا ذکر انسان جب سنے تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آنسو محبت کی اور جذبات کی علامت ہیں انڈیکیٹر ہیں بہت سے جذبات کا بہت سے ایموشنز کا ایموشنل لنک جس کے ساتھ ہمیں ہوتا ہے اس کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو شکر کے آنسو نکلیں اللہ کے ذکر سے پشتاوے کے ندامت کے آنسو اور یہ ندامت کے آنسو اتنی بڑی چیز ہیں کہ ایک آنسو چھوٹا سا وہ بھی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہوگا خوف کی وجہ سے بھی انسان روتا ہے ڈر کی وجہ سے روتا ہے محبت کی شدت کی وجہ سے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یاد کی وجہ سے بھی آنسو آ جاتے ہیں ہمارا کوئی جاننے والا ہے جو کہیں دور ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کا ذکر سن کے ہی رونے لگتی ہیں کیوں محبت ہے نا اس لیے تو اللہ سے ہم ملے تو نہیں ہیں لیکن اپنے رب کا ذکر سن کے ہی رونا آ جانا یہ بہت خوش قسمتی کی نشانی ہے اپنے اعمال کی حالت پر رونا اللہ کی شان دیکھنا پھر اپنی نیکیوں کا حال دیکھنا اور اس پر رونا کسی نے کہا کہ ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ ہم اس پر بھی استغفار کریں اور ہمارے استغفار خود اس قابل ہیں کہ اس پر استغفار کیا جائے کہ اللہ کی شان کے وہ کتنا مہربان کتنا کریم کہ ہماری ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی قبول فرما لیتا ہے فلفہ ممباد خلف اداء الصلاۃ و طبا و شاہواتی فصعفہ یلقا پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین نشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں کیا ذکر آ رہا ہے نماز کو ضائع کرنے کا پانچ وقت نماز نہ پڑھنا یہ نماز کو ضائع کرنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نہیں پڑھتے برکت کہاں سے से گی جہاں لوگ فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتے کبھی کبھار قضا ہو جانا اور چیز ہے لیکن کے ساتھ نو بجے اٹھ کر نماز پڑھنا یا سورج या ہونے کے بعد اس کو روٹین ہی بنا لینا کہ ہم تو اسی وقت پڑھیں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے غسل میں یا وزو میں کوتاہی کرنا اس سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے وزو کے بارے میں بھی انسان بہت پرٹیکولر ہو بال برابر جگہ جو ہے وہ بھی انسان کی سوکھی نہ رہ جائے وضو کرنے میں غسل کرنے میں دونوں میں محتاط ہونا ہے بہت جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ رکو اور سجدہ پوری طرح سے ادا نہ ہو اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے اب ہم بعض دفعہ کیسی بات کرتے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان ہیں یا رشتہ دار آئے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں اطمینان سے باتیں کریں گے ہے نا نہیں جلدی سے نماز نہیں پڑھنی اللہ کو پورا حق اللہ کا دے دیں اور اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھ کے اطمینان سے باتیں کریں دونوں ہی کام اطمینان سے بھی ہو سکتے ہیں حضرت عنہ انہوں, انہوں نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا یعنی ارکان اور آداب ادا نہیں کر رہا تھا ٹھیک طرح سے اس سے پوچھا تو کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے اس طرح سے اس نے بتایا کئی سال سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے فرمایا حضرت حضیفہ نے کہ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو تو ملت محمد کے علاوہ کسی اور ہی حال میں مرے گا تو رکو کرے انسان پراپر پورے اس کے ورٹیبرل کالم ٹک جائے آ کر کھڑا ہو آرام سے بالکل ریڑھ کی ہڈیاں سب جگہ پر آ جائیں سجدہ کرے پوری طرح سجدے سے اٹھے تو 45 ڈگری کا اینگل نہ بنائے کہ سجدہ کیا یوں اٹھے جلدی سے چلے گئے نہیں آرام سے بیٹھے 90 ڈگریز کا پورا اینگل بن جانا چاہیے اور اس کے بعد آرام سے دوسرا سجدہ کرنا چاہیے پانچ دفعہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ جلدی سے نماز پڑھنے کے سے بیٹھیں گے اب شیطان بھی تو بہت تیز ہے وہ ایک اور اینگل سے آتا ہے گھر میں کوئی دعوت ہے یا کوئی مصروفیت ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تو نماز پڑھو گے دل نہیں لگے گا تو پہلے یہ کام کر لو پھر آرام سے نماز پڑھنا تو آرام سے سیلڈ بنے گی آرام سے میز لگے گی آرام سے تیاری ہوگی لیکن اس آرام آرام میں پھر کیا ہوگا کہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا اور مار مار پھر نماز پڑھی جائے گی تو خواہشات ہیں دراصل جو کہ انسان کی نماز کو ضائع کروا دیتی ہیں بعض دفعہ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں یا ینگ لوگوں کو کوئی ٹی وی پر میچ آ رہا ہے اب نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اب انتظار کرتے ہیں کہ ٹی بریک ہو اور اس کے بیچ میں جلدی سے جا کر نماز پڑھ کر آ گئے اور نماز میں بھی دعا کہ اللہ کوئی آؤٹ نہ ہو جائے کوئی اس میں باؤنڈری نہ ہو جائے تو دل وہاں لگا رہا پھر دو رکعتیں پڑھی پ دوڑ کے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر پھر باقی وقفے میں باقی نماز پڑھ لی تو یہ تو حاصل کچھ نہ ہوا تو نماز کی بہت قدر اور نماز کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے منترا کا تم تمدن فقط جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کیا اثر کی نماز کے بارے میں آتا ہے جس نے کہ جان بوجھ کر اثر کی نماز چھوڑی اس کا تو ایسا نقصان ہوا جیسے کہ اس کا مال تباہ ہو گیا اولاد ہلاک ہو گئی شادی کے دن تو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھی جاتی کہ دلہن نماز نہ پڑھے بلکہ حیران ہوتے ہیں لوگ کہ آج بھی نماز پڑھو گی تو جی ہاں آج بھی نماز پڑھنی ہے دلہا کو بھی پڑھنی ہے دلہن کو بھی سب گھر والوں کو بھی البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور ایک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رسق ان کو صبح شام ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو کہ پریزگار ہوں گے تو پرہیزگار لوگوں کو دراصل جنت کا وارث بنایا جائے گا جنت کا بیان آتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گے ابو سعید قدری سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یوں کہا تو باللہ ربن بال میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی آپ نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا یوں کر کے یہ مسلم کی حدیث ہے ابو حریرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ ان سے پوچھا اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے حضرت بلال نے عرض کیا میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی تحیت الوضو دو نفل دو نفل آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہارڈلی کچھ ٹائم لگتا ہے تو وہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں ومانۃ نزل ومری ربک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 بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو ہل تالم و کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا وہ یقول السان و اضاما متولاسوف اخرجو حیا اب یہ ذکر ہے کچھ لوگوں کا ختم ہی نہیں ہوتا شکوک اور شبہات ختم ہی نہیں ہوتے نہ اللہ کو رب ماننا چاہتے ہیں نہ اسلام کو دین ماننا چاہتے ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا چاہتے ہیں ان کی مصروفیات بھی کسی اور ہی ڈائریکشن کے اندر ہیں ایسا انسان کہتا ہے وہ یقول انسان انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاتین کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے وہ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ اللہ رب کا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے تو یہاں یعنی نام تو نہیں ہے مگر ذکر کیا جا رہا ہے پلے سرات کا پلے سرات جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گا اور سب کو مسلمانوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اہل ایمان یہ کلمہ پڑھیں گے کہ رب سلم سلم کہ اللہ ہمیں سلامت رکھ اللہ تو ہمیں سلامت رکھ سب لوگ اس پہ سے گزریں گے کچھ لوگ پلک جھپکتے گزر جائیں گے کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے فستبق الخیرات پہ جنہوں نے تیزیاں دکھائی تھیں نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے ہلکے پھلکے کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح کچھ اور سواریوں کی طرح کچھ پرندوں کی طرح کچھ صحیح سلامت گزر جائیں گے حالانکہ وقت لگے گا ان کو لیکن بہرحال سلامتی کے ساتھ عبور کر جائیں گے پولیس رات کو کچھ زخمی ہوں گے احادیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سے نا کانٹے نکلے ہوتے ہیں وہ حکس نہیں ہوتے بڑے بڑے تو بعض لوگوں کو وہ پکڑ لیں گے اور لوگ جہانم میں گر پڑیں گے پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر وہاں سے وہ نکال لیے جائیں گے تو گزرنا تو سبھی کو ہے اس میں سمجھیے بس ایک چھلنی ہے جو کہ لگی ہوئی ہے اور وہاں گریڈنگ ہوتی چلی جائے گی کون کس رفتار سے گزرے گا اور کس کو جہنم کے پھر کس طبقے کے اندر جا کر گرنا ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا کر گریں گے فمن و نجل نظر و غالمینہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ جب آخری انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا نکال لیا جائے گا اس کے بعد جہنم کا ڈھکنا بند کر دیا جائے گا بالکل جیسے اون کو بند کر دیا جاتا ہے نا اور وہاں کٹر کافر اسی میں پڑے رہ جائیں گے کیوں یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ زندگیوں میں کیا مصروفیات تھیں ان کی کیا ان کے پرائیورٹیز تھیں کیا ترجیحات تھیں کن چیزوں کو عزت ذلت کا معیار بناتے تھے وہ ان آیات میں آگے آ رہا ہے وہ عزاتُ اللہ علیہ آیات و ان لوگوں کو جب ہماری آیات کھلی کھلی سنائی جاتی تھیں قال لدینہ کفرو تو کہا کرتے تھے وہ جنہوں نے کفر کیا للدینہ آ ان سے جو ایمان لائے اعی الفری قئی خیرم مقام ندیا بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے کس کا مقام کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں اس چکر میں رہ گئے اس چیزوں میں کمپیٹ کرتے رہ گئے سجاتے رہ گئے سنوارتے رہ گئے اپنے ہی گھروں کو اپنی ہی ذات کو ان کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی یہ بات کہ ان کو اعمال بھی سجانے ہیں جہاں تک سجاوٹ کا یہ گھر سجانے کا تعلق ہے کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر دیکھیں گھر سجانا یہ تو عورت کی فطرت کے اندر شامل ہے اس کے ایک طرح سے سمجھیے کہ اس کی کمزوری ہے اس کی خواہش ہے ایک حد تک سلیقہ ایک حد تک صفائی گھر کو سجانا سنوارنا یہ منع نہیں ہے لیکن آرائش سے بڑھ کر نمائش کی خواہش پیدا ہو جائے یہ پھر منع ہو جاتی ہے یہ شوق سے بڑھ کر زندگی کا مقصد بن جائے یہ چیز انسان کو پھر تباہی کی طرف لے کر چلنے لگتی ہے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں بہت کچھ ہم جمع کرتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں مہنگی مہنگی ڈیکوریشن پیسز یا فرنیچر یا ہم برتن وغیرہ کراکری کٹلری لے کر آتے ہیں اس لیے لاتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہوں گے دیکھ کر ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن کیا واقعی وہ چیز ہمیں خوشی دیتی ہے اب امیجن کیجئے دعوت ہے آپ نے اپنی بیسٹ کٹلری بیسٹ کراکری آپ نے نکالی ہے اپنے کرسٹل کے گلاسیز نکالے ہوئے ہیں ایک ایک گلاس کئی کئی ہزار کا سجا تو دیا ریا دکھاوے کے لیے خوبصورتی کے لیے سجا دیا اب مہمان کا بچہ آیا اور وہ گلاس اٹھا کر چل پڑا اب وہ بچہ ڈگمگاتا ہوا چل رہا ہے ساتھ ہمارے دل ڈول رہے ہیں کہ کس طرح بہانے سے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لے کر اور ایک پلاسٹک کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے کچن میں اگر کوئی کریش کی آواز آئی ہمارے تو دل چکنا چور ہو جاتے ہیں برتن کے ساتھ تو اتنی مہنگی چیزیں لینا انسان کو خوشی نہیں دیتی ٹینشن زیادہ اضافہ ہوتا ہے بہت خوبصورت لباس ہے تو وہ ٹینشن میں اضافہ کرے گا کہیں کوئی پاس نہ آ جائے کوئی ہاتھ نہ لگا دے اور مزید ٹینشن کہ وہ لباس پہن کر گئے اور کسی مجلس میں گئے تو سامنے سے ایک خاتون بالکل ویسا ہی لباس پہن کر بیٹھی ہوئی تھی ساری خوشیاں ملیاں میٹھ ہمارے ہو جائیں تو کیوں ان چکروں میں ہم پڑے رہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں خوشیاں نہیں دیتی گھر سجائیں عید آنے والی ہے دل چاہتا ہے انسان کا فریش لک دینے کا الحمد کوئی حرج نہیں لیکن یہ مقصدی بن جائے گھر عزت اور ذلت کا معیار بن جائیں اب رخ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف مڑ گیا گھروں کو سیڑھی بناتے ہیں لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے نا بیگمات کا سوشل لیڈر کلائم کرنا چاہتی ہیں میاں کارپریٹ لیڈر میں چڑھ رہے ہیں یہ سوشل لیڈر پر چڑھ رہی ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ یہ لیڈر ایونچولی کہیں جہنم کی گہرائی میں تو نہیں جا رہا اس کا خیال ہی نہیں آتا اور ان گھروں کے اندر جو دکھاوے کے گھر ہوتے ہیں جن میں تقوا نہیں ہوتا ان میں جو مجلسیں محفلیں سچتی ہیں کیا ہوتا ہے دکھاوا ہوتا ہے کمپٹیشن ہے غیبت ہے مذاق ہے لغویات ہیں غفلت ہی غفلت ہے ٹاپکس بھی آپ سن کے دیکھ لیجئے بے جان چیزوں کی باتیں ہوں گی ہیروں کی باتیں ہوں گی کپڑوں کی باتیں ہوں گی سیمنٹ پتھر کے بنے ہوئے گھروں کی باتیں ہوں گی تو بے جان چیزوں کی محبت دلوں کو بھی بے جان بے حص کر دیتی ہے بالکل ساری زندگی خریدنے میں پھر سجانے میں پھر دکھانے میں پھر اترانے میں پھر سنبھالنے میں لگا دی اور اس کے پیچھے آخرت بالکل چھپ کے رہ گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ مقصد کیا تھا اور آخرت چھپانا کیا مشکل ہے آپ دیکھیں آپ اپنے انگوٹھے سے نا آپ سورج کو بھی چھپا سکتی ہیں اتنے سے انگوٹھے کے پیچھے سورج چھپ جائے گا وہ اتنی بڑی نا ختم ہونے والی آخرت اتنی سی دنیا کے پیچھے چھپ جاتی ہے تیس چالیس پچاس سال جس گھر کے اندر رہنا ہے وہ ایسا حواسوں کے اوپر چھا جاتا ہے کہ آخرت کا گھر یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو بھی تو سجانا ہے اور یہ گھر خود بت بن جاتے ہیں ان کی سیوا ان کی جھاڑ ان کی پونچ کہ کوئی آ گیا اور اس نے سفید ہمارے کوششنس کو ہاتھ لگا دیا تمہاری جان نکل جاتی ہے دیواروں پر ابھی پینٹ کرایا ہے ماسی نے آ کے ہاتھ رکھ دیا وہ کھڑی ہیں مزے سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں جان ہماری نکلی رہتی ہے اس کے اندر تو یہ گھر کیا ہے واقعی شو لگتے ہیں مجھے تو بعض لوگوں کے گھر بے روح گھر ہوتے ہیں محبت خوشی نام کی اللہ کا ذکر نام کی چیز ان گھروں میں نہیں ہوتی مقبروں کی طرح ویری ڈیکوریٹڈ لیکن لائف لیس تو یاد رکھے انسان کہ یہ ہمارے ڈیکوریشن پیسز یہ ہمارے ہیوی فرنیچرز یہ نہیں تو گے عمال میں جا کر لوگ آتے ہیں اور بعض دفعہ آ کر وہ گھروں کو ہی دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ سے آپ کا فرنیچر دیکھیں گے باقاعدہ آپ کی ٹیپسٹری دیکھیں گے تو ایسے لوگ جب گھروں کو سجانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو وہ ایسی ہی کمپنی میں بھی گھر جاتے ہیں جو صرف ان کے صوفوں سے ملنے اور ان کے پردوں سے ملنے آتے ہیں جب کسی کے گھر ہم ملنے جاتے ہیں تو کیا صوفوں پردوں سے ملنے جاتے ہیں آپ کے گھر آئے اور ان کو نہ اچھا لگا کہیں گے کیا گھر کی حالت بنائی ہے تو ان کو شو رومز ہوتے ہیں اس کا پتہ بتا دیں کہ اگر آپ کو صوفوں سے ملنا ہے تو فلاں آپ شو روم میں چلی جائیے اگر ہمارے گھر آنا ہے تو ہم سے ملنے آئیے ہمارے صوفوں سے نہیں ہمارے قالینوں سے نہیں ہمارے ڈیکوریشن پیسز سے ملنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے تو دکانیں سجی ہیں گھروں میں آنا ہے تو انسانوں سے ملنے جانا ہوتا ہے چیزوں سے ملنے نہیں تو ان کا یہی حال تھا کہتے تھے بتاؤ کس کی مجلسیں بہت شاندار ہیں وہ آسن اور کس کی مجلس بہت زبردست ہے اللہ فرماتا ہے وہ کم آہ لکنا قبل ہم بن قرن ہم آسن وساسوں وری یا ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں ان سے زیادہ سرو سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھیں دیکھ لو پھر کے محلات دیکھ لو کتنے ہی دنیا کے اندر قاسل ہیں جو پڑے ہوئے ہیں سجے سجائے کیا بچا لیا ان کے رہنے والوں کو کچھ نہ بچا سکے ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے من ہو شرم مکاناً و و کس کا حال خراب اور کس کا جتھا کمزور ہے یہ دراصل کفار آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر اس طرح کے ریمارکس پاس کیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس ہے ہی کیا کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے ان کا کیا ان کے گھروں کی حالت ہے اتنے کمزور ہیں کتنے ویک ہیں ہم تو بہت ریسورس والے لوگ ہیں ہماری تو بڑی سورسز ہیں ہماری مجلس ہماری محفل میں تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں والے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا قیامت کے دن من ہو و شرم مکاناً و اد اف و جندہ و یزید اللہ الدین دہدن و باقیات و صالحات و خیرن اِندا رب کا خواب و خیرم مردا اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں ترقی طا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں سجانا ہے نماز کو سجاؤ سجانا ہے اعمال کو سجاؤ سجانا ہے تو اپنے روزوں کو سجاؤ سجانا ہے تو قرآن کو سجاؤ ضعین القرآنہ بھی اسواتی کم حدیث میں آتا ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے سجاؤ افرآ کفر بھی آیاتینہ وقال پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو تو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے ہرگز نہیں جو کچھ ہی کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے جس و سامان اور لاو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں ہرگز نہیں وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے ان منکرین حق پر شیاتین چھوڑ رکھے ہیں وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر نضول عذاب کے لیے بے نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں یوما نہ ال نا رحمان وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے ساری عمر اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے رہے اللہ سے محبت کی اس سے ملاقات کی تیاریاں کی خود کو سجایا سنوارا اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کیا اب ملاقات کا وقت آ گیا تب یہ اپنے رب سے ملیں گے اپنے رب کو دیکھیں گے آپ سوچیں کہ جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنسو نہیں تھمتے تو جب رب کعبہ کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا کیا خوشی کا انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا دعا کریں اللہ ہم ان لوگوں میں ہوں ہم اس ڈیلیگیشن میں ہوں متقیوں کے کہ ان کو, جائے جائے آپ کو, کو, کو پیاس جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے دنیا کے لیے پرفیکشن تلاش کرنے والے کمپٹیشن دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ریلیکسیشن دنیا میں بہت ایمبیشس اور آخرت کے لیے نہایت قانے بہت قناعت تھی دنیا بہت سجائی اعمال نامہ نہ سچ پایا تو لہذا جنت نہ ملی جہنم کے مستحق ہو گئے کسی نے کہا ہے کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی خیروں و ابقا ہے باقی رہنے والی چیزیں ہیں نیکیاں لا یمل شفاط تخذرحمان اس وقت وہ لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور کوئی عہد حاصل کر لیا ہو و اقال التخر رحمان و والدا وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے لقجے تم شعی اندا سخت کستاخی ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو تکاد السماوات ان تفطر منه وتنشق الارض وتقر الجبال هدا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر جائیں انداء للرحمن ولدا اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے وہ کل آتی يوم فردا سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے جن گھروں کو سجانے میں نمازیں قضا کی تھیں جس لباس کو سجانے میں بازاروں میں پھرتے رہے تھے اور بعض دفعہ شاپنگ کے چکر میں روزے چھوڑ دیے تھے سب پیچھے رہ گئے کچھ نہ ساتھ آیا آج سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جن دوستوں کو جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کا کہنا مانا تھا رب کو ناراض کیا تھا دنیا میں عارضی عافیت چاہی تھی تو اب ایک بھی ان میں سے ساتھ نہیں آیا اکیلے کھڑے ہیں اللہ کے سامنے جواب دے رہے ہیں تو عارضی عافیت کے بدلے ہمیشہ کا عذاب خرید لینا ہمیشہ کی مصیبت خرید لینا یا قلمندوں کا تو کام نہیں ہوتا انَََََََینلحتی سمرحمٰن یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام سارے آسمانوں پر منادی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ تسلی کیوں دی جا رہی ہے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت جب انسان شروع کرتا ہے تو انسانوں کی محبت میں کمی آنے لگتی ہے لوگ اپنی اپنی محبتیں ہم سے واپس مانگنے لگتے ہیں تم ہمیں نہیں اچھے لگتے لاؤ ہماری محبت واپس کرو انسان کی مقبولیت کا گراف گرنے لگتا ہے لوگوں کی نظروں میں باعزت نہیں رہتا تو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر کہ کوئی بات نہیں اگر انسانوں کی محبت چھن گئی تو کیا ہوا تم کو فرشتوں کی محبت تو مل رہی ہے تم کو رحمان کی محبت تو مل رہی ہے ادنا چیز دے کر اتنی اعلیٰ چیز لے رہے ہو فکر مت کرو سید الحمر رحمٰن بد بہت بڑی چیز ہے اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا ف انّام یسر کا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے لت بشرا بہی کہ آپ اس کے ذریعے سے خوشخبری سنا دیجئے المتقین متقیوں کو و تنظرا قوم اللدہ اور ہٹ دھرم لوگوں کو خبردار کر دیجئے لدہ کہتے ہیں آرگیو کرنے والوں کو آرگیومینٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا بحث کرنے والے بس ان کو خبردار کر دیں بحث میں نہ الجھیں اتنی باتیں اتنی بحثیں اتنی بڑی بڑی یہ لوگ آرگیومنٹس لے کر آتے ہیں نعرے بازیاں کرتے ہیں وقم اہلکھ قبل ہم من قرن ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے حل تو حصمن ہم من, مِنْ احدن کیا تم آج کسی کا کوئی نشان پاتے ہو او تسم رکضا یا کوئی تمہیں آہٹ بھی سنائی دیتی ہے کہاں گئے وہ نعرے انا ربو کو ملالہ <الْعَلَى> جو فرعون نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ کہاں گیا आवाज़ भी नहीं आती विस्पर भी नहीं आती कोई